السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي كاسيكس كمركز رحماني ومسجد بحقير ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله له ومن يضلله فلا خادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قابل قدر معزز و مکرم سامعی حضرات اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کی صفات بتائی ہیں اور ان صفات میں سب سے پہلی صفت اور سب سے مقدم صفت یہ بتلائی ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو و قضو اختیار کرتے ہیں جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کے ہر ایک رکن سے میری خشیت میری طرف انابت جھلک رہی ہوتی ہے یہ ان مومنین کی صفات ہے نماز جو دین اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے جیسا کہ جامع ترمی کی حدیث ہے نبی علیہ والسلام نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے معاذ الا اخبرو کا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں برأس سلری ایک معاملے کی اصل بنیاد اور رس کی وہ عمودی اور اس معاملے کی جو ستون ہیں ان کی خبر نہ دوں وزیروتی سلامی ہی اور اس معاملے کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں فرمایا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ضرور بتلائی ہے تب آپ نے فرمایا رسل الامری الاسلام جو تمام چیزوں کی اصل ہے بنیاد ہے وہ اسلام ہے ایک عمارت کی جو بنیاد ہے وہ توحید بادی تعلیٰ ہے میں امود ہوں اور اس عمارت کی جو ستون ہے وہ نماز ہے وزیروۃسلام ہی الجہاد اور اس عمارت کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے ملاحظہ ہو اس عمارت میں اللہ کے پیغمبر نے ستون کس کو بنایا نمازوں کو اگر ایک عمارت میں ستون نہ ہو تو ایسی عمارت ڈھا جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ نماز ہر چیز کی بنیاد ہے ہر چیز میں ستون کی حیثیت رکھتی ہے اسی نماز کی وجہ سے لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور انہی نمازوں کے ترک کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال کو خطوط بھیجا کرتے تھے ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے ان اہم امور کو مہندی یاد <الصَّلَاة> رکھو سب سے زیادہ اہم معاملہ تمہارا جو میرے نزدیک ہے وہ تمہاری نمازیں ہیں فمن ہا فغ فقت حفیظ دین جس نے ان نمازوں کی حفاظت کر لی تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا محفوظ کر لیا ومن فو شا ابیا اور یاد رکھو جس نے ان نمازوں کو ضائع کر دیا تو وہ اپنے تمام معاملات کو ضائع کر دینے والا ہے تمام نیکیوں تمام اعمال کو برباد کر دینے والا ہے ولاحب اسلام علی من قرۃ اور فرماتے تھے ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں کوئی مقام نہیں جو شخص اسلام میں ہوتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو یہ نماز ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں کس بات کی نصیحت فرما رہے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلط وسلام کا مرض شدید ہو گیا آپ قریب المرک تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ والوں کو نماز پڑھا رہے تھے ایک دن جب آپ کی وفات ہوئی پیر والے دن اس دن کی فجر کے وقت جب لوگ مسجد میں جمع تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے جو پردے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں اور اپنے ان صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وسلام مسکرا رہے تھے ورقت و مسحفن آپ کا چہرہ اس قدر روشن تھا گویا کہ قرآن مجید کا کوئی ورکا محسوس ہوتا ہے آپ اس قدر خوش تھے مسکرا رہے تھے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میری امت نماز پہ قائم ہے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ بڑے ہی خوش تھے یہ دیکھا اور آپ نے اپنا پردہ واپس ڈال دیا اللہ اکبر علی رضی اللہ عنہ مسرد احمد کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری کلام تھا آخری کلمات تھے ان میں سے یہ کلمہ بھی تھا مہ ملک ایمان حکم لوگوں نمازیں قائم کرتے رہنا نمازیں قائم کرتے رہنا اور ان ماتحتوں کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھنا ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا پیغمبر علیہ السلام آخری عمر میں آخری گھڑیوں میں ان دو باتوں کی نصیحت کر رہے تھے تو یہ نماز جو ہر چیز کی اصل ہے جس نے اس کی محافظت کی اس نے اپنا دین بچایا اور جس نے اس کو ضائع کیا اس نے اپنا پورا دین ضائع کر دیا ایک اور حدیث ہے جو مصرد احمد وغیرہ میں ہے اور شیخ ابن باز رحیم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فنحاف ہی کانت لہ نور ببرخان جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت کی نمازیں پوری پری پوری نمازوں کا ادا کیا محافظت کا معنی کہ نمازوں کو پورا پڑھا اور ایک ایک رکن کو پورا ادا کیا سنت کے مطابق نماز پڑھی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اس کے لیے ہدایت کا نور ہوگی جنت میں لے جانے کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی وہ نجات ان یومیاماں قیامت کے دن یہ نماز اس کو نجات دے گی آگے فرمایا وہ ملما علیحا اور جس نے ان نمازوں کی محافظت نہ کی نمازیں پوری نہ پڑھی یا اگر پڑھی تو سنت کے مطابق ادا نہ کی کسی رکن کو چھوڑ دیا اعتدال کی کمی تھی خوشو و خزو کی کمی تھی اس جس شخص نے ایسے نماز پڑھی کہ جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا تو لمح الرہ نور ان ولا برحان ولا نجات یوم کی اس شخص کے لیے نہ تو یہ نماز نور ہوگی نہ برحان ہوگی جنت ملے جانے کے لیے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہوگی ان نہ وہ اب ابن خلف اور یہ شخص قیامت کے دن قارون، ہارون ہامان اور ابئی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا کہ اس شخص کا انجام ہے جو نمازوں کو نہیں پڑھتا ان کی محافظت نہیں کرتا یہ نماز اسلام کی دلیل اور برہان ہے ماسل کے کمفی سفر جنت میں لوگ جنتی جہنم میں اسے پوچھیں گے سوال کریں گے ماسل کا فی سفر بتاؤ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکا کس عمل نے پھینکا تو وہ ایک جواب دیں گے لم نقم من مسلم سب سے پہلا جواب ہی ان کا یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ تعالی نے نماز کو اسلام کی دلیل اور بنیاد قرار دیا ہے یہ نماز چونکہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہے ستون کی ماند ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان نمازوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ اس کے طریقے پر بھی توجہ دیں اور اس کی تزئین کریں جیسے ہم عام عمارتوں کی بنیادوں ان کے ستونوں کو مزین کرتے ہیں تو اس شریعت کے معاملے میں جو ہر چیز کا ستون ہے اس کو ہم مزین کیوں نہ کریں اس کو ہم خوبصورت کیوں اے اے حاصل کر لو جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہو تو نمازوں کو مزین کرو سنت کے مطابق ہر رکن کو پورا ادا کرتے ہوئے ادا کرو ایک شخص مسجد نبی میں آتا ہے علیہ السلام کی سامنے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے سلام کرتا ہے آپ علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع لم تصلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی وہ شخص جاتا ہے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے پھر آتا ہے آپ پھر یہی فرماتے ہیں ارجع فسلی فن لم تصلی دوبارہ نماز پڑھو تمہاری یہ نماز بھی نہیں ہوئی تیسری بار وہ پھر پڑھتا ہے آپ کا پھر یہی جواب فصلی لم تصلی جاؤ پھر سے نماز پڑھو تمہاری یہ نماز بھی قبول نہیں ہوئی وجہ کیا تھی وجہ اعتدال کی کمی تھی نماز کو صحیح ادا نہیں کر پا رہا تھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی دوبارہ نماز ادا کرو اور اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے پھرتے ہیں کہ بس نمازیں پوری پڑھو طریقے کو چھوڑ دو طریقہ جیسا بھی ہو جس طریقے سے بھی نماز پڑھو بس اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے جس طریقے سے نماز پڑھو اللہ قبول فرمائے گا بس نمازیں پوری ہونی چاہیے ان لوگوں کا اس حدیث میں رد ہے کہ صحابی رسول ہے مدینہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اعتدار کی کمی کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوئی اگر بات یہی ہوتی تو اللہ یہ کیوں فرماتا فویل اللہ کچھ نمازوں کی نمازیوں کے لیے ویل ہو جہنم کا عذاب ہو کچھ نمازیوں کے لیے حالانکہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن کیا وجہ تھی اللہ رحم انصلاۃ انسا اون اللہ رحم یوا یہ اپنی نمازوں سے غافل تھے نمازوں میں ریا کاریاں کرتے تھے اگر بات یہی ہوتی تو اللہ یہ کیوں فرماتا امل الناسب نار نارحام کچھ لوگ قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لائیں گے اتنے عمل کیے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن دہکتی ہوئی آگ کا لکم اجل بن جائیں گے اللہ یہ کیوں فرماتا معنی یہ کہ نمازوں کے اتمام کے ساتھ ساتھ سنت کی اقتداء بھی ضروری ہے اعتدال خوشو و خصو کا ہونا بھی ضروری ہے یہ عمومی فضائل جو نماز کے بیان کیے ہیں اس کے بعد کچھ امور کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں کچھ غلطیاں جو ہمارے بھائی لا علمی کے طور پہ کرتے ہیں ان کی اصلاح کی غرض سے کچھ امور آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں سب سے پہلے لباس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے اور کون سا لباس ہے جسے جس پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے سب سے پہلے ایسا لباس جو جس میں اسبال ہو وہ شریعت میں منع ہے اسبال کا معنی وہ لباس جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو وہ کسی بھی صورت میں ہو کوئی بھی لباس ہو ازار ہو یا جبہ ہو شلوار ہو یا پتلون ہو کوئی بھی ایسا لباس جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے یہ نماز میں بھی منع ہے بلکہ مطلقاً بھی منع ہے اور نماز میں الخصوص اس کی وعید آئی ہے لانچے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث ہے ابو نبود کی اور میں من ازبلفی صلاحت جو نماز میں تکبر کرتے ہوئے اسبال کرتا ہے اور اپنا لباس تخنوں سے نیچے لے جاتا ہے لم اللہ له من ولا حرام اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کوئی نیکی اور کوئی عمل قبول نہیں کرتا ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الى رجل قلعہ رجول اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو نماز کے اندر اپنا اظہار اپنی تہبند یا اپنا لباس تخنے سے نیچے لے جاتا ہے اللہ ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور یہ عمل نماز کے علاوہ بھی ممنوع ہے اس سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخنوں سے جو لباس بھی نیچے جائے ففن نار وہ لباس جہنم کا ہے ایسا شخص جو لباس نیچے لے جاتا ہے تفنوں سے اس کے بارے میں کیا وعید آئی ہے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیم تین شخص ایسے ہیں اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ لوگ کون ہیں اور المسبل والمنان والمنفق و بالحلف کسل پہلا شخص جو مسبل ہے اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے لے جانے والا دوسرا شخص المنان جو احسان جتلاتا ہے کسی پہ اگر احسان کر دے تو بڑا احسان جتلاتا ہے یہ بھی اس گید میں شامل ہے اور تیسرا شخص والمنفق منفی بالحلف احت اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا یہ بھی اس عید میں شامل ہے کاروبار میں بندہ کبھی مجبور ہو جاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا جاتا ہے کہ میں میں نے یہ سامان پہلے اتنے میں خریدا تاکہ اس کی اہمیت گاہک کے سامنے اور بڑھ جائے میں نے تو یہ اتنے میں خریدا حالانکہ اس نے اتنے میں خریدا نہیں ہوتا مگر جھوٹی قسم کھاتا ہے اس شخص کے لیے یہ دردناک عذاب تیار ہے اللہ نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا تو یہ تین شخص ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اس بال کرتا ہے اسی طرح لباس کے حوالے سے ایک اور بات کہ نماز کے اندر لباس کو فولڈ کرنا یہ بھی شریعت میں اور حدیث میں منع ہے نبی علیہ وسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں سات ہڈیوں میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں سات ہڈیوں سے براد کیا ہے آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے اشارفی سب سے پہلی ہڈی تو جبہ پیشانی ہے پیشانی اور ناک ولیدین اور دونوں ہاتھ وہ رخ بتائن دونوں گٹھنے واف القدم اور دونوں پاؤں کے جو اطراف اور انگلیاں ہیں یہ ٹوٹل سات ہڈیاں بنتی ہیں فرمایا مجھے اس بات حکم دیا ہے کہ میں جب سجدہ کروں تو ان سات ہڈیوں کو زمین پر ٹیک دوں ولاک ولا سا وَلَا یہ محل اسدلال ہے فرمایا اور مجھے اس بات حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑے کو یا اپنے بالوں کو فولڈ نہ کروں ان کو موڑوں نہ بلکہ نماز میں وہ جیسے ہیں ان کو اسی طرح رہنے دوں امام نوبی رحمہ ہوا شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی بھی کپڑا اس کو فولڈ کرنا چاہے آستین ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو اظہار ہو اس کو فولڈ کرنا نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے اور لباس کے حوالے سے آخری بات یہ کہ بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر نماز کے دوران جس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں تصویر کے حوالے سے جو لباس میں ہوتی ہے اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ تصویر جاندار کی ہے تو مت یہ ناجائز ہے اور نماز میں اس کو آپ پہن نہیں سکتے اس کی دلیل نبی علیہ السلط وسلام ان سدی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلط اپنے گھر جانے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا السطر المصور ایسا پردہ جس پہ پر تصویریں بنی ہوئی تھیں علماء نے لکھا ہے کہ ان تصویروں سے مراد جاندار کی تصویریں ہیں مثلا جانور کی یا انسانوں کی کوئی بھی اس طرح کی تصویریں تھیں تو نبی علیہ گھر میں داخل نہیں ہوئے حتیٰ کہ اس کو پھاڑ دیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ ہر وہ کپڑا جس پہ تصویر بنی ہو وہ ہم پہن نہیں سکتے اور نہ ہی اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ وہ تصاویر جو جاندار کی نام ہو مثلا درخت ہو یا گھر بنا ہو یا کوئی اس طرح کی تصویریں ہیں تو وہ آپ پہن سکتے ہیں الا یہ کہ وہ آپ کو آپ کی نماز سے غافل نہ کر دیں اور اگر آپ کو یہ چیزیں نماز سے غافل کر رہی ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی علیہ السلات وسلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور آپ نے اسی طرح کی چادر پہنی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو لے جاؤ ابو جہاں را... ابو جہاں کے پاس اور اس کو یہ چادر دے دو اور اس سے وہ چادر لے آؤ بی امبی جانے تھی ابھی جہمن وہ امبی جانیا وہ چادر جس میں تصویریں یا نقش نہیں ہوئے جس میں نقش و ارا نہیں ہیں وہ چادر لے آؤ اور یہ چادر اس کو جا کر دے دو اس سے معلوم ہوا کہ وہ تصاویر جاندار کی نہیں ہیں ان کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ آپ کو آپ کی نماز سے غافل کریں تو پھر وہ پہننا بھی جائز نہیں مفتی الحرمین سماحت الشیخن بازم اللہ سے کسی نے پوچھا اس لباس کے بارے میں کیا حکم ہے جو مصلی نماز پڑھنے والا پہنتا ہے اور اس پہ تصویریں بنی ہوں جاندار کی تصویریں بنی ہوں تو آپ نے فرمایا شیخ نے فرمایا کہ وہ لباس نماز کی حالت میں پہننا جائز نہیں ہے آگے دلیل دی کہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا لا تدع اللہ تمست ہو الا تمستہ کسی بھی تصویر کو جب تم پاؤ تو اس کو توڑ دینا اور ختم کر دینا تو یہ لباس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی نماز کے اندر کچھ امور ہیں جو ہم اپناتے ہیں غفلت کی بنیاد پہ یا لا علمی کی بنیاد پر ان کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو رف اللہ کرتے ہیں اور رف الدین میں ہم اکثر غفلت دکھاتے ہیں اور جو شریعت میں سنت میں موجود ہے اس طرح رخوین نہیں کرتے سنت کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ سی, سی مسلم کی حدیث ہے اور نسائی میں بھی حدیث موجود ہے انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں ابو ریرا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں ان برا یہ ہوا مات نبی علیہ السلات وسلام جب نماز میں داخل ہوتے نماز شروع کرتے تو اپنے رسول کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس طرح اٹھاتے کہ ان کو دراز کرتے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھائے رکھتے دے ہم جس طرح رسول دین کرتے ہیں اکثر کہ ان کو ایک جھٹکے سے ہاتھوں کو اپجاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو یہ جھٹکا دینا یہ صحیح نہیں بلکہ سنت میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلط وسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو ان کو کھینچتے اور ان کو تھوڑی دیر کندھوں تک یا کانوں تک لے جا کر رکھتے یہ سنت کا طریقہ ہے اور ایک اور صفت یہ کہ جب ہم رقو الدین کرتے ہیں تو اکثر ہم کندھوں سے نیچے تک کرتے ہیں اس سے اوپر نہیں آتے حالانکہ سنت کیا ہے سنت میں دو طریقے وارد ہیں ایک یہ جو ابو الحمد السعیدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلط رف الدین کس طرح کرتے تھے حتیٰ بہ ماں من کے بئی ہی رف الدین کرتے تھے حتیٰ کہ ان ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے جاتے تھے ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ وہ اس طرح ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلط و السلام رف اس طرح کرتے تھے فروح ادو نہیں یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے تھے تو یہ دو طریقے ہیں ایک کندھوں تک اور ایک کانوں کی لو تک اٹھانا یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور علماء نے ان دونوں میں تطبیق بھی دی ہے مثلاً امام احمد بن بنحم رحمہ اللہ سے ایک روایت ملتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں جمع اور تطبیق کی یہ صورت ہے یعنی ان دونوں روایتوں کو ملا کر معنیٰ یہ بنتا ہے نماز پڑھنے والا اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کی لو تک اور ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ کندھوں تک آ جائیں اس طرح ان دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے بگر نہ ہر روایت پہ عمل کیا جائے تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اسی طرح ایک اور کمی اور ایک اور غلطی وہ ہاتھ باندھنے میں کرتے ہیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے سنت میں تین طریقے ہمیں ملتے ہیں پہلا طریقہ جو ابو حمید اسدی اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ صلاحت والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے بائیں ہاتھ پہ اور اس کی کلائی پر رکھتے تھے ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذریعہ پکڑتے تھے یعنی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ کر رکھنا ایک یہ طریقہ بھی ثابت ہے پہلا طریقہ جس کو یعنی وضع الیدین کہتے ہیں ہاتھوں کو رکھنا اور دوسرا طریقہ جس کو قبض الیدین کہتے ہیں یعنی دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑنا یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور تیسرا طریقہ جو سہل بحث رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے انا پہ رکھے کا اطلاق کونی سے لے کر ہتیلی تک ہوتا ہے یا کونی سے لے کر کلائی تک تو فرمایا لوگوں کو اس بات حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھیں یعنی بازو پر رکھیں یہ تینوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور ہر طریقے پہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم جو کوتاہیاں برتتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جیسے ہم اکثر اور بیشتر ایک ہاتھ کو بالکل اس کے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے طریقہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں کلائی پہ رکھا جائے اور اس کا کچھ حصہ زراع پر بھی جائے یہ ثابت ہے اس کے علاوہ ہاتھ کو بالکل اس طرح ہاتھ پر رکھ دینا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالی اعلم ایک اور کمی اور ایک اور غلطی جو نماز کی حالت میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو اپنی نظروں کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور دوڑاتے ہیں اس حوالے سے عائشہ رضی اللہ البدال نے نبی علیہ السلط وسلام سے سوال کیا سعلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا کہ نماز میں جو نمازی التفات کرتا ہے ادھر ادھر اس کی توجہ جاتی ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا وہ اختلاث صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نمازوں میں آئے اور تمہاری نمازوں سے جو تمہارا اجر ہے اس کو اچک کر لے جائے تمہاری نماز کے ثواب کو ضائع کر دے اور یہی التفات ہے نمازوں میں ادھر دیکھنا یہ التفات ہے اس سے بچنا چاہیے اور بالخصوص اوپر کو نظر دوڑانا آسمان کی طرف دیکھنا چھت کی طرف دیکھنا اس بارے میں سخت وعید آئی ہے نبی علیہ السلات نے فرمایا مابوامن ابوسور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نماز کے دوران آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تم مشتد نے سختی کرتے ہوئے فرمایا، عَن <أبصارهم> چاہیے کہ تم لوگ اس عمل سے رک جاؤ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالی تمہاری تمہاری جو بصیرت ہے تمہاری آنکھیں ہیں ان کو اچک لے تو یہ عمل بھی شریعت میں منع ہے کہ عام کی حالت میں آپ کی نظریں سجدے والی جگہ پہ ہوں اور ہوتے تھے تو آپ کی نگاہ آپ کے اشارے والی انگلی سے آگے نہیں بڑھتی تھی تو یہ ایک اور کوتا ہے جو اس کی طرف میں نے توجہ مقزول کرائی ہے کہ نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں جو ہماری نظریں ہیں وہ سجدے کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے اور آخری جو بات ہے نماز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عدم اطمینان اور عدم سکونت اور وقار یہ بھی نماز میں منع ہے بلکہ یہ نماز کا رکن ہے کہ جب نمازی نماز پڑھے تو ہر رکن کو ادا کرے مکمل اعتدال کے ساتھ اور یہ فرض ہے اس کی حزیفر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور رکو اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا یعنی اعتدال کی کمی ہے مسرد احمد کی روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں آپ نے اس سے پوچھا منذ کم دہ ہاد ہی یا منذ تو سلیح ہاد ہی تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا میں چالیس سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا ما صلی اگر تم یہی نماز چالیس سال سے پڑھ رہے ہو تو تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وتا محمد علیہ وسلم علیہ اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے اسی نماز کو پڑھتے پڑھتے مر گئے تو تمہاری موت نبی علیہ السلاۃ وسلام کے طریقے پر نہیں ہوگی تو عدم عدم اعتدال یہ اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اعتدال نماز میں فرض ہے اور اس کا رکن ہے نبی علیہ السلط وال مسجد نبی میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی نماز میں اعتدال کی کمی تھی جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فن لم تصلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی تین بار ایسا ہی ہوا پھر آپ علیہ السلام نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی اور اس حدیث میں نقطہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جتنے حکم ہیں وہ سب کے سب وجوبی ہیں علماء نے کہا ہے کہ حدیث مسیح الصلاح اس میں جتنے حکم ہیں وہ سب کے سب وجوب کے ہیں اور ضروری ہیں ان کو اپنانا نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اس کو پھر نماز کی تعلیم دی فرمایا اور میں ذاکم طلات جب نماز کے لیے آؤ تو پہلے اچھی طرح وضو کرو تم مستقبل قبل تفتبر پھر قبل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور تقبیر کا اللہ اکبر کا قرآن پھر قیام میں جتنا تمہارے لیے آسانی ہو اور جتنا تمہیں قرآن یاد ہو تو اس کو پڑھو ثمر قا حتہ تمہیں امنا اور پھر قیام کے بعد رکو کرو اور اس طرح رکو کرو کہ بالکل مطمئن ہو جاؤ اور اطمینان کی حالت میں رکو کرو رکو میں جلد بازی یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ رکو میں اطمینان ہو آئی فرمائے فا حتیٰ قائم رکو سے سر اٹھاؤ اور اس طرح معتدل ہو کر کھڑے ہو جاؤ اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ ثم مسجد تطمئن حتہ پھر سجدہ کرو اور اطمینان کی حالت میں سجدہ کرو ثم فیلدالی کا فی سلاطی کا کل لحاظ پھر یہی طریقہ اپنی پوری نماز میں اپناؤ تو یہ اعتدال جو نماز میں وجوب کا درجہ رکھتا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کا اعتدال کس طرح ہوتا تھا اللہ اکبر صفت السلام علامہ البانی ایک روایت لائے ہیں اور اس کو صحیح کہا ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلات وسلام جب رکو کرتے تھے تو اپنی کمر اس قدر سیدھی رکھتے تھے صبح قر اگر آپ کی کمر پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ پانی اپنی جگہ پہ ان کی کمر پہ ٹھہر جاتا اس قدر آپ کی کمر سیدھی ہوا کرتی تھی اور یہی اعتدال رکو میں ہونا چاہیے کہ کمر سیدھی ہو قیام میں بھی بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے یہ اعتدال اس پر بات ہوئی اور یہی ضروری ہے نماز میں خوشبو کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث ہے اول ما عن انہاد امت الخشور میری امت میں سب سے پہلے جس چیز کا خاتمہ ہوگا اور جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی وہ نمازوں میں خوشو ہے نمازوں میں سے خوشو اٹھا دیا جائے گا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مساجد میں جاؤ گے اور اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پاؤ گے جس کی نمازوں میں خوشو و خوشو ہو جس کی نمازوں میں خوشو و خوشو ہو جس کے ہر رکن سے خوشو و خوشو جھلکتا ہو اللہ کی خشیت اور عنابت جھلکتی ہو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خوشو لوگوں سے اٹھا دیا جائے گا تو یہ خوشو جس قدر ہو سکے ہمیں اپنانا ہے شیطان نے یہی عہد کیا تھا تم بین و امن خلف انم و ان شما علیم شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے آؤں گا تم کو غور گا وسوسے ڈالوں گا ان کی نمازوں میں مگر کامیاب کون ہے خاشعون مؤمنین سلاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو و خسو اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر ہمارے اصلاف میں کس قدر خوشو تھا نمازوں میں اللہ کی طرف انابت رجوع کس طرف کس قدر تھا عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدره عزیز من میں نبی علیہ السلۃ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آ رہی ہوتی جیسے چولے پہ ہنڈیا پک رہی ہو ویسے آپ رو رہے ہوتے تھے یہ خوشو اور خزو اختیار کرنا یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے نماز میں عدم التفاط یہ خوشو کے منافع ہے خوشو اس وقت ہوتا ہے خزو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مکمل توجہ نماز کی طرف کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اس اس قدر جب اس کا طریقہ ہوگا تو یہ خوشو کہلائے گا عبداللہ غزل رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں جو میاں نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے متلازم شاگردوں میں سے تھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ نماز میں اس قدر خوشو اپناتے تھے اس قدر ان کی توجہ نماز کی طرف ہوتی تھی اللہ کی طرف ہوتی تھی ایک مرتبہ لوگوں کو عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ بارش ہو گئی بارش بڑی تیز تھی اور فل یعنی پوری مسجد میں کیچر بھر چکا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ کیچر میں بھرے ہیں تو پھر فرمانے لگے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بارش ہوئی ہے مجھے نماز کے بعد جب میں نے اب دیکھا ہے اب پتہ چلا ہے کہ مجھے نماز ہوئی ہے اس قدر میرے ہمارے اسلاف خوشو اور خزو کے پابند ہوتے تھے اپنی نمازوں میں عدم التفاط اور اللہ کی طرف عنابت کے اس قدر آپ قائل اور فائل ہوا کرتے تھے ہمیں بھی ان کی ابتدا کرتے ہوئے اس عمل کو اپنانا چاہیے تو یہ کچھ امور ہم نے بیان کیے ہیں نماز میں غلطیوں کے حوالے سے ان کی اصلاح کرنا مقصد تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی اصلاح کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اقول و اکول اکول لہٰذا مستقصل الحمد للہ رب المین